ہوتے رہتے زکوٰۃ کتنے تولہ سونے کو ادا کی جائے گی ساڑھے سات تولہ سونے کا نصاب یہ ساڑھے سات تولا مالیت سونا ہے آپ کے پاس اور یہ سے زائد ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی اس کی قیمت کا ڈھائی فیصد یہ سونے میں وزن کا معیار دیکھا جائے گا وزن اصل معیار ہے ساڑھے سات سولہ یا اس سے زائد اگر سونا ہوگا تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا اس کی قیمت کا ڈھائی فیصد بد کی وجہ سے بار بار ہوا خارج ہو کیا بار بار وضو کرنا ہوگا اگر وضو کرتے رہیں تو یہ افضل ہے لیکن وضو کرنا ضروری نہیں ہے وضو جو فرض ہے وہ نماز کے لیے تو نماز کا وقت اگر ہو تو وضو کرنا فرض ہوگا اس کے علاوہ اگر یہ معاملہ ہو تو وضو کر دینا افضل ہے انسان اگر باغضو ہے تو اس کی فضیلت وارد ہے نویلاسلام کی حدیث ہے کہ لا الا مؤمن کہ وضو کی حفاظت ایک مومن ہی کرتا ہے جس کا معنی یہ کہ وہ ہمیشہ باغضو رہتا ہے اور وضو اگر ٹوٹ جائے تو فوراً کر لیتا ہے تاکہ با رہے بلال حبشی رضی رن ہو ان سے اللہ کے بے نے پوچھا تھا کہ اے بلال میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے تم کیا عمل کرتے ہو تو بلال نے عرض کیا تھا کہ میں ہمیشہ با رہتا ہوں اور وضو اگر ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نفل ضرور پڑھ لیتا ہوں یہ ایک سوال ہے اجتماعی دعا کب کب جائز ہے حدیث کی روشنی بھی واضح کریں دیکھیں کسی مخصوص وقت کو طے کر لینا اجتماعی دعا کے لیے یہ درست نہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی موقع اگر بن جائے دعا کرنے کا کوئی دعا کا تقاضا آ جائے تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے اس کے لیے کسی وقت کے تعین کا کچھ نہیں ملتا جب بھی کوئی دعا کا موقع آ جائے یا کسی کی طرف سے دعا کا تقاضا آ جائے تو اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے آپ خطبہ دے رہے تھے آپ سے دعا کا تقاضا کیا گیا بارش کے لیے تو آپ نے خطبے کے دوران ہاتھ کھڑے کر کے دعا کی تھی تو یہ ایک دعا ایک موقع یعنی تقادہ بن گیا اور موقع بن گیا تو آپ نے دعا فرما دی تو ایسا اگر کوئی موقع بن جائے کسی کی طرف سے تقاضا ہو کسی مریض کی صحت کے لیے دعا کر اور کچھ ساتھی وہاں بیٹھے ہوں تو وہ مل کر اجتماعی دعا کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے یہاں ہم مخصوص ایک دعا ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ میرا اسلام سے کسی بھی موقع پر ثابت نہیں بلّہ رضاء اللہ